اللهم اغفر لنا وارحمنا ومشايخنا ووفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أرضنا عنك وبرض عنا اللهم اصلح لنا شأننا كله لا اله الا الله اما بعد ابي الاسناد المتصل منائل الى الامام البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه قال باب التشهد في الاخره حدثنا ابو نعيم قال حدثنا الاعمش وان شقيق بن سلامه قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنا اذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبرائيل وميكائيل السلام على فلان وفلان فالتفت الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله هو السلام فاذا صلى احدكم فليقل طب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکات محمد یہ باب جلسہ میں تشہد پڑنے کے بیان میں ہے تشہود کی روایت آ رہی ہے ترجمہ مطلب بیان کرتے ہیں ابھی اس سے پہلے عرض یہ کہ ابھی ہم جزبری سے آ رہے ہیں جنازے میں شرکت کرنے گئے تھے مولانا عبداللہ پٹیل صاحب حافظ پٹیل صاحب کے صاحبزادے اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے میرے ساتھی بھی ہیں والد صاحب کے پاس حفظ کیا ہے والد صاحب کہتے ہیں بہت زیادہ بہت ہی سنجیدہ خاموش طبیعت شریف لڑکا تھا حافظ کا استاد جو ہوتا ہے بچے کو اچھی طرح جانتا ہے اور واقعی مولوی عبداللہ کے ساتھ ہم نے ایک سال تلاوی بھی پڑھائی 1982 میں کارڈیف میں پورا رمضان کا مہینہ ساتھ گزارا میرا دور سنتے تھے میں ان کا سنتا تھا بہت محبت بھی تھی تعلق بھی تھا اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے درجات بلند فرمائے مولانا یوسف دروان صاحب بیان کر رہے تھے جب ہم پہنچے کہا کہ مولوی عبداللہ و مولوی عبدالرحمٰن دونوں بردست تھے اور ولادت ہوئی اس وقت بھی حافظ صاحب جماعت میں تھے کہیں باہر جماعت میں تھے جب وہاں خبر پہنچی تو حافظ صاحب نے فرمایا ایک کا نام عبداللہ رکھو ایک کا نام عبدالرحمٰن رکھو اور ماشاء اللہ حافظ صاحب کی زندگی بھی اللہ کے رستے میں دین کی خدمت میں ہی گزری مولوی عبداللہ بھی مدرسہ بھی پڑھاتے تھے وہاں برات فورڈ میں مدرسہ ہے وہاں بھی خدمت کرتے تھے اللہ کے راستے میں بھی نکلتے رہتے تھے بہت ماشاء اللہ نے جمع پیچھے معصوم بچے ہیں پانچ چھ کی اہلیہ بھی بیمار ہے اللہ اس پر بھی رحم کرے بچوں پر بھی رحم فرمائے ہمارے حضرت کا بھتیجہ قاسم بھی اللہ کی رحمت میں پہنچ گیا اللہ اکبر ہمارے سب شاگرد جا رہے ہیں جنہوں نے ہم سے پڑھا ہمارے سامنے بیٹھ کے پڑھا اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں جب ان کی خبریں سنتے ہیں تو فکر بھی ہوتی ہے اپنی موت بھی یاد آتی ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو خبر پہنچی کہ ان کے معاصر امام ابو عبداللہ دارمی ابو عبدالرحمان ادارمی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا امام بخاری بہت غمگین ہوئے اور شعر پڑھا شاعر بھی شعر بھی کہتے تھے شعر پڑھاشتف جا بال احبت کل بقاف کلا افن ابن اللہ اف اگر تو زندہ رہا تو تجھے اپنے سب دوستوں کی مصیبت اٹھانی پڑے گی ان کا غم برداشت کرنا پڑے گا اور تیرا خود زندہ رہنا بھی تیرے لئے ایک مصیبت ہے تو کتنا جیے گا کتنا رہے گا اس دنیا کے اندر امام بخاری اپنے نفس کو تنبیہ کرتے تھے کہ دنیا سے ایک دن جانا ہی جانا ہے کتنا رہیں گے یہاں تو اس کو ہر وقت یاد رکھنا ضروری ہے امام بخاری رحمۃ اللہ کہا کرتے تھے اق تنم فل فراغ فضل رقو فآک موت کا بغتا کم صحیح ان غائتو من غیر رحبت نفس ہو صحیح ہے فارغ وقت میں ذرا ایکسٹرا روکو سدھے کر لیا کر ہو سکتا ہے تیری موت اچانک آ جائے میں نے کتنے تندرست انسان دیکھے ہیں جن کو کوئی بیماری نہیں تھی اور اچانک اس دنیا سے چل بسے تو بہت ایسا ہوا ہے کہ تندرست صحت مند انسان اچانک دنیا سے چل بسا پتا نہیں اچانک کب موت آ جائے اس لیے ذرا فارغ وقت میں رکو کر لیا کر سیدھا کر لیا کر نفل نماز پڑھ لیا کر کہ یہ چیزیں تجھے کام آنے والی ہیں اچانک آدمی چلا جائے گا دیکھیے قاسم اچانک چلا گیا اچانک سوائن فلو ہوا نیمونیا ہوا اور ختم ایک کتاب میں پڑھا ٹرکی میں ایک ڈاکٹر سرجری کرنے والا آپریشن کرنے والا اس کے سامنے دو سرجریاں دو آپریشن ہوئے ایک کا اس نے زخم کھولا تو اندر کوئی کینسر کے زخم کینسر پھیلا ہوا تھا تو اس نے جتنا کچھ کاٹ واٹ کاٹ سانٹ صاف صفائی کرنی تھی وہ تو کر لی لیکن اس نے کہا کہ یہ آدمی اب جینے کا نہیں یہ دو چار دن کا مہمان ہے پیشنٹ جو ہے وہ آ گیا وارڈ میں سے اس کے بعد دوسرا آپریشن کیا ایک ینگ جوان کا اس کو اپینڈکس کا آپریشن تھا تو اپینڈکس کا کاٹ کے نکال دیا اس کے بارے میں پوچھا گیا اس نے کہا وہ تو, تو بھی بہت جئے گا چلے گئے دونوں پیشنٹ ہاسپٹل سے جب ریلیز ہو گئے گھر آ گئے تو دو چار دن میں وہ جوان جو تھا اس کی طبیعت ایک دم بگڑی اور مر گیا اور کچھ دن بعد وہ جو کینسر کا پیشنٹ تھا وہ تندرست اور ٹھیک ٹھاک ہو گیا اور وہ ہاسپیٹل میں ڈاکٹر کے پاس فلاور اور چاکلیٹ لے کر کے آیا کہ تو میرا بہت اچھا آپریشن کیا تھا شکریہ جزاک اللہ ڈاکٹر سر کو جانے لگا کہ یہ کیا ہے بھئی یہ دیکھو اللہ کی تقدیر ہے ہم سمجھتے ہیں بوڑھے مرتے ہیں، بیمار مرتے ہیں ایسا نہیں جوان بھی اچانک چل بستے ہیں تو یہ ہمیں ہر وقت اس کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے ایک لمحہ کے لیے اپنی موت سے غافل نہیں ہونا چاہیے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں ہم کو خبر نہیں کیا ہونے والا ہے اس لیے ہر وقت اس کا دھیان رکھیں استحزار رکھیں اللہ پاک ہمیں اس کے سمجھیے کہ استحزار کی توفیق نصیب فرمائے پیسے ہم سفر سے بھی آئے ہیں بہت لمبا سفر کیا چھتیس گھنٹے میں یہاں سے گیا نہ پہنچے بہت لمبا یہاں سے لنڈن گئے وہاں رات تھوڑا سا دو چار گھنٹہ ٹھہرے پھر گیٹ وک ایئرپورٹ وہاں سے باربیڈوز وہاں پانچ سات گھنٹے ٹھہرے وہاں سے ٹرینڈا وہاں دو گھنٹے ٹھہرے وہاں سے گیا نا اور گیا نا میں ایئرپورٹ پر اترے وہاں سے تین گھنٹے کی ڈرائیو بربی گھر تک تو گھر پہنچے ہیں رات کے دو بجے وہاں کے دوسرے دن یہاں سے چھ بجے نکلے تھے دوسرے دن وہاں کے دو بجے یعنی یہاں کے صبح سات بجے پانچ گھنٹے کا فرق ہے وہاں پہنچے تو ایک دم ٹوس نکل گئی تھی سیدھے سو گئے فجر کے لیے اٹھے فجر بڑھ گئے پھر سو گئے اللہ پاک نے نیند دے دی تھوڑا آرام ہو گیا جمعہ کی صبح پہنچے پھر جمعہ پڑھایا پھر لیڈیز میں شام کو ساڑھے بجے بیان کیا پھر عصر بعد بیان کیا پھر سنیچر صبح کو کچھ پروگرام رہا پھر سنیچر شام کو دوسری مسجد میں پروگرام اتوار کو جلسہ اتوار شام کو پھر بیان پیر کو پھر بیان پھر منگل صبح کو وہاں سے نکلے جورس ٹاؤن آئے 5 گھنٹے میں جورج ٹاؤن پہنچے راستے میں اس وقت رات میں تو جلدی ٹریفک نہیں تھی اس لیے پہنچ گئے تھے واپسی پر دن کے وقت آئے لمبا ٹائم لگا پھر وہاں شام کو پروگرام رہا پھر ٹرینڈ ایک دن رہے باربیڈوز آئے تو باربیڈوز والوں نے خوب جوس نکالا وہاں پہنچتے ہی ساڑھے نو بجے پہنچے اور سوا گیارہ بجے بیان تھا ایک جگہ ینگسٹرز میں وہ وہاں مفتی صاحب ایک ہیں مفتی دانا کر کے ینگ لڑکے ہیں وہ مولانا سلیم دہرات کے وہاں سے گریجویٹ فارغ ہیں تو وہ ینگسٹرز کو سی سائڈ پر گھر ہائر رینٹ پر لے کر کے لے جاتے ہیں پچیس کو وہاں رکھتے ہیں کھلاتے ہیں پلاتے ہیں کھیلنے بھی دیتے ہیں نمازیں پڑھاتے ہیں ذکر کراتے ہیں بیان کرتے ہیں نصیحتیں کرتے ہیں سوال جواب ہوتا ہے تو چار پانچ دن کا یہ پروگرام ہوتا ہے تو اس میں وہ ان کا آخری دن تھا تو اس میں ہم کو بیان پہلے سے فکس کر دیا تھا وہاں پہنچ گئے پھر وہاں سے آ کر اکثر بعد لیڈیز میں بیان کیا پھر شام کو بڑی مسجد میں پھر جو ہے جمعہ کو پڑھایا پھر جمعہ کو عشاب دوسری جگہ بیان بیچ میں کسی اور مدرسے میں گئے یہ پروگرام رہا اور سنیجر کو ذرا آرام کیا ریلیکس کیا اور پھر سنیجر شام کو دو پہر کو نکل کے یہاں سنڈے مارننگ آئے تو بہت بھاگم دوری کا سفر رہا اللہ پا قبول فرمائے اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے اور ہر کار خیر میں حصہ لینے کی توفیق دے الحمد وہاں گیا کے جلسے میں چھ بچے حافظ قرآن ہوئے اور بخاری شریف کی بسم اللہ ہوئی گیا کی سرزمین پر سب سے پہلی بخاری شریف کی بسم اللہ بہت لوگ آئے ہوئے تھے مرد عورتیں بھی عورتوں کا الگ بندوبست تھا مردوں کا الگ اور ماشاءاللہ اس میں اچھا خاصا مجمعہ بھی رہا بیان بھی بہت اچھا رہا بخار شریف کی بسم اللہ شروع ہوئی اور بارش شروع ہو گئی حالانکہ بہت گرمی تھی بہت گرمی تھی سانس گھٹے جا رہا تھا اور لوگ تقریباً ساڑھے نو بجے پروگرام شروع ہونے والا تھا تو دس بجے پروگرام شروع ہوا وہاں ٹریفک میں تھوڑے کچھ لیٹ ہو گئی اس میں تو دس بجے سے بیٹھے تھے تو پروگرام پھر ہمارا بیان ساڑھے بجے شروع ہوا ساڑھے بجے تک تو لوگ کافی گرمی ہو رہی تھی جب ساڑھے بارہ بجے وہ بخار شریف کی بسم اللہ ہوئی اور بادل آئے اور زور کی بارش ہوئی تو ایک دم ٹھنڈک ہو گئی لیڈیز جو ہیں بےچاری ہال میں بیٹھی ہوئی تھی ان کو بھی گھٹن ہو رہی تھی ان کی بھی وہ ٹھنڈک راحت ہو گئی اور جب تک بخار شریف کا وہ سمجھئے امام بخاری کے حالات ہم بیان کرتے رہے امام بخاری کی کرامت کہیے امام بخاری کا ذکر خیر کرتے رہے ان کے کچھ قصے سنا ان کی امانت داری تقوا ان کا حافظہ اور کس طرح کتاب لکھی کتنی محنت سے لکھی یہ سمجھاتے رہے اتنی دیر بارش ہوتی رہی یہ بخارے کا افتتاح فنش ہوا اور بارش بھی سٹاپ ہوئی اور پھر دھوپ نکل آئی اور لوگ جو ہیں واپس اپنے اپنے گھروں کو صحیح سلامت واپس لوٹ گئے وہاں پر ٹیکسیوں میں آتے ہیں لوگ بےچارے گاڑیاں تو اتنی زیادہ ہوتی نہیں ہیں کافی ماشاءاللہ محنت مجاہدہ کر کے تو اللہ رب العزت والجلال نے بہت فضل فرمایا بہت کرم کیا پہلا ویلا بخاری شریف کا درس وہاں شروع ہوا انشاءاللہ دعا کرو آئندہ سال ٹھیک سے درس بھی ہوتا رہے اللہ پاک وہاں پر دین کی خدمت لے وہاں کے علما سے اور ذرا دین کی عشاء فیصلے فرمائے بہرحال حال ہمارا جو سبق یہاں چل رہا ہے نماز اب پوری ہونے کو آئی ہے پیچھے جی ہم نے بیان کیا تھا تحیات میں کیسے بیٹھنا ہے تو مردوں کی بیٹھک الگ ہے عورتوں کی بیٹھک الگ ہے عورتیں تورک کریں گی مرد افتراش کریں گے اور دایاں پیر کھڑا کرنے اس طرح اور بائیں پیر کو سپریڈ کر کے پھیلا کر اپنے آدھڑ اس کے اوپر رکھ دیں یہ مسنون طریقہ ہے بیٹھنے کا ویسے تو کسی طرح بھی بیٹھیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی لیکن اس طرح سے بیٹھ کر پڑھیں گے تو سنت کے اتباع کا ثواب ملے گا اور نماز کمپلیٹ ہوگی اور پورا پورا ثواب ملے گا اگر سنت طریقے پر نہیں بیٹھیں گے تو ثواب گھٹ جائے گا ثواب میں ریڈکشن اور کمی ہو جائے گی تو کیوں ہم اپنا ثواب کم کریں مصنون طریقے پر نماز پڑھیں تاکہ پورا پورا ثواب ملے یہ پیچھے بیٹھک بیان کی. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بیج میں ایک اور باب بیان کیا ہے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں گیا کہ بعض علماء نے تشہود اول کو فرض کہا ہے امام احمد رحمت اللہ علیہ کی یہی رائے ہے لیکن دوسرے علماء سب کہتے ہیں کہ یہ تشہود جو ہے فرض نہیں ہے واجب ہے واجب کے معنی یہ ہے کہ اگر بھول سے پہلا تشہود رہ گیا تو سے سہو کرنے سے نماز صحیح ہو سکتی ہے تو یہ سمجھے کہ جمہور کی رائے ہے اس کو امام بخاری نے یہاں بیان کیا ہے حضور کی دو رکعت چار رکعت نماز میں دو رکعت پر حضور سیدھے کھڑے ہو گئے تھے کھڑے ہو کر کہ یاد آیا کہ وہ یہ تو تیسری رکعت ہے تو حضور نے نماز کنٹینیو کی چوتھی رکعت بھی پڑھ لی اور پھر تو اتحیات کے بعد سلام پھیر کر سد صحو کر لیا تو چونکہ پہلا قعدہ اور پہلا تشہود فرض نہیں ہے واجب ہے تو اس میں سد صحو کے ذریعے اس کا جبر ہو سکتا ہے اس کو پیچھے بھی کیا گیا اب بتا رہے ہیں کہ تشہد میں پڑھنا کیا ہے تو تشہد میں یہ کلمات پڑھنے ہیں چنانچہ عبداللہ اللہ مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت امام بخاری رحمہ اللہ پیش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب نماز پڑھتے تو یوں کہتے علی, جبریل و علی فلان و فلان سلام ہو جبریل پر سلام ہو میکائیل پر سلام ہو فلان فرشتے پر سلام ہو فلان فرشتے پر فرشتوں کے نام لیتے اور ان پر سلامتیاں بھیجتے تھے ایک روایت میں یہ بھی لفظ ہے کہ ہم یوں بھی کہتے علی اللہ سلام ہو اللہ کو السلام علیکم اللہ پاک ہم ایسا کہتے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے یعنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک دفعہ حضور نے سن لیا کہ کوئی ایسا کہہ رہا ہے ذرا اس کی آواز نکل گئی حضور کے کان میں آواز پہنچ گیا تو حضور نے فرمایا یہ تم کیا کہتے ہو حضور نے فرمایا ان اللہ هو السلام اللہ کو سلام کرنے کا کوئی مطلب نہیں کیونکہ اللہ خود سلامتی والے ہیں ان اللہ علام یعنی حضلام ساری سلامتیوں کے مالک اور اس کے دینے والے اور پیس اور سیکورٹی اور حفاظت اور امن اور سلامتی کے مالک اور خالق اللہ ہیں تو اللہ کو کہنا کہ اللہ آپ پر سلامتی ہو یہ کیا بے بات کہہ دی تم نے اللہ کو سلام نہیں کیا جاتا اللہ سے سلام مانگا جاتا ہے اللہ کو دعا دی نہیں جاتی اللہ سے دعا لی جاتی ہے تو اللہ سے مانگا جاتا ہے اللہ کو دیا نہیں جاتا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ آپ کے اوپر سلام جاوے تو اللہ کو سلام کرنا اور اللہ کو السلام و اللہ کہنا یہ طریقہ غلط ہے ایسا مت بولا کرو اللہ پاک سلامتی والے ہیں اللہ سلامتی دیتے ہیں سلامتی کے مالک ہیں ان سے اس کو مانگنا چاہیے اللہ پاک میں کوئی عیب نہیں کوئی نقص نہیں کوئی کمی نہیں کوئی فالٹ نہیں اللہ پاک ہر چیز سے سالم محفوظ بے عیب اور پاک صاف ہیں اس کو ذہن میں رکھو لہذا جب تم نماز پڑھو اور بیٹھو تو بیٹھے وقت یوں کہو اتحیات و سلامات و تمام تحیات اور سلامتیاں اللہ کے لیے ہیں اور تمام عبادات بدنیا اللہ کے لیے ہیں اور تمام عمدہ عمدہ, عمدہ عبادات بھی اللہ کے لیے ہیں سلامتی ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں بھی ہوں اور سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر حضور نے فرمایا ہے جب تم یہ کہو گے تمام نیک بندوں پر تو آسمان میں زمین میں اللہ کی اللہ کا جو بھی نیک بندہ ہوا اس کو یہ سلام پہنچ جائے گا اور اس کے لیے یہ سلامتی چلیے گی اس لیے جبریل مکائل کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے صرف یہ بول دو السلام علینا علین والا عباد اللہ الصالحین تو عباد اللہ میں وہ فرشتے بھی آگے اس کے بعد کہو اشد اللہ, اللہ و اشد اللہ محمد ابد یہ تحیات ہوا حضور نے یہ تحیات سکھایا کیا معنی ہے اس کے اتحیات تحیہ حیا تحیت کہ معنی کسی کو گریٹ کرنا ویلکم کرنا ہیلو کہنا قرآن شریف میں ہے اردو جب تم کو سلامتی کے ساتھ سلام کیا جائے تو اس کا جواب دو اسی طرح سے یا اس سے اچھے انداز میں اس سے اسی طرح سے یعنی کسی نے کہا السلام علیکم ہم بھی کہتے ہیں وعلیکم السلام اور اس سے اچھا جواب وعلیکم السلام کے بعد و رحمۃ اللہ و برکاتہ کا اضافہ ہو تو اس سے اچھا ذرا اضافہ ہو گیا اسی لیے ہمارے استاد حضرت مولانا سیف الرحمن صاحب کو ایک دفعہ ہم نے سلام میں کہہ دیا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ تو انہوں نے فرمایا وعلیکم السّلام و اللہ وبرکاتہ مغفرت ہُو انہوں نے ومک فیرت کا اضافہ کر دیا کہ تم نے تو پورا سلام کر دیا میرے لیے کچھ رہنے نہیں دیا تو کچھ اضافہ کرنے کے لیے فیرتو کہنا پڑا تو اللہ پاک نے وہاں وہاں یہ کہا ہے کہ کوئی تم کو تہیا کرے اور ذرا اچھے انداز سے تمہیں پکارے تو تم اس کا جواب بھی اچھے انداز میں دو تو تہیا کے معنی اچھے انداز میں گریٹنگ کرنا اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے گریٹنگ جو ہیں مختلف طرح سے کیے جاتے ہیں جو مشرق ہوتے ہیں وہ بتوں کے سامنے ان کو گریٹ کرتے ہیں رام رام کرتے ہیں نمستے کرتے ہیں پوجا پاٹ کرتے ہیں اسی طرح جو بڑے ہوتے ہیں کنگ ہوتے ہیں ان کو بڑے بڑے القاب سے یاد کیا جاتا ہے شہنشاہ اور بزرگی والے شرافت والے اور یہاں پر ہر مجسٹری دی آنربل ممبر آف دی پارلیمنٹ اور اس طرح سے یہ سب باتیں بولتے ہیں آج کل جو ہے وہ چل رہا ہے وہ جو نئے سپیکر آئے ہیں آج کے پیپر میں ہیں وہ کہنے لگے کہ وہ جہاں پارلیمنٹ میں ڈیبیٹس ہوتی ہیں تو Honourable Minister, Honourable Minister بولتے ہیں تو اس نے کہا کہ یہ ختم کرو نام لے کر پکارو ڈیوڈ موزے اور جو کچھ نام ہو مائیکل تو اس کو کہمبر سب ختم کرو اس لیے کہ بےچارے ایم پیوں کا کوئی آنر رہا ہی نہیں ہے اتنی ڈھنڈلیاں اور اتنی سر سڑبڑیاں اور چال بازیاں مکاریاں کی ہیں کہ پبلک کو ان پر سے اعتماد اڑ گیا ہے تو یہ جو گریٹنگ کرنے کے جو انداز ہیں ہر ماجیسٹی رویل اور اس طرح لوگ ایک دوسرے کو گریٹ کرتے ہیں تو یہاں ہم کو کہا گیا کہ یہ گریٹنگ دنیا میں ٹھیک ہے اصل جو تحیات اور اصل جو سمجھی اچھے الفاظ اچھے آ آ آ القاب اور اچھے کلمات جو ہیں وہ کس کے لیے کون ان کا مستحق ہے اللہ ان کے مستحق ہیں سب سے اعلی جو گریٹنگ ہے ہز میجسٹی اور لاڈ آل یہ الفاظ اور یہ اللہ حز الجلال ولی اور شہنشاہ مطلق مالک الملک احکم الحاکمین رب العالمین خالق الکائنات اور رازق اور خالق اور مالک اور سبوح القدوس اور, اور رب الملائکه و الروح اور یہ ذوحان الذل ملک و ال مقو سبحان الذل عظمت و ال ہیبت یہ سب کلمات جو ہیں صرف خدا کے لئے ہونے چاہیے اس طرح کی جتنی بھی گریٹنگز ہیں اور اچھے کلمات ہیں صرف اور صرف اللہ کے لئے ہونے چاہیے یہ کہا گیا کہ ان سب کے مستحق اللہ ہی ہیں اچھے الفاظ میں پریز کرو اللہ کی حمد کرو اللہ کی تعریف کرو اس کے لیے اس کو مخصوص رکھو وہ سلواتو سلوات سے مراد یہاں اللہ آئینی کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس سے مراد نماز اس لیے کہ نماز کو سلاد کہتے ہیں وََدینواتم یا حافظ تو ساری نمازیں اللہ کے لیے ہے تو نماز کسی اور کے لیے نہیں پڑھنی چاہیے زید امر بکر کے لیے نہ پڑھیں کسی اور کی عبادت نہ کریں کسی اور کے سامنے رکو نہ کریں کسی اور کے سامنے سدا نہ کریں کسی بزرگ کے سامنے بھی سدا نہ کریں کسی قبر کے سامنے بھی سدا نہ کریں کسی بدھ کے سامنے بھی نہ کریں یہ نماز میں جھکنا رکو کرنا سدا کرنا یہ ساری عبادات اللہ کے لیے مخصوص ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ایسی عبادت نہیں کرنی چاہیے بازی علماء نے لکھا کہ تحیات اللہ سے مراد عبادات قولیہ ہیں اور سے مراد عبادات بدنیہ ہیں کہ بدن سے جتنی عبادتیں ہوتی ہیں وہ سب صلوات میں آ جاتی ہیں بدن سے ہم کون کون سی عبادتیں کرتے ہیں نماز اور بدن سے اور کون سی عبادت کرتے ہیں روزہ کیونکہ جسم روزہ رکھتا ہے اور بدن سے عبادت ہم کرتے ہیں تلاوت اور اس طرح سے طواف اور سعی اور مینار رفات جانا یہ سب بدن جسم کے ذریعے ہوتا ہے تو جسم سے جتنی بھی عبادتیں ہوتی ہیں وہ ساری عبادات خاص ہیں اللہ رب العزت والجلال کے لیے اور آگے ہے وہ طیباتو جمع ہے طیبۃ کی طیب کے معنی عمدہ اور بہترین سب سے اچھا سب سے عمدہ تو اب سب سے عمدہ اور اچھی اچھی عبادتیں علماء نے کہا کہ اس سے مراد عباداتیں مالیہ ہیں کہ مالی عبادت مال کے ذریعے ہم صدقہ کریں خیرات کریں بکرے کی قربانی کریں گائے کی قربانی کریں اور کسی زمین کو وقف کریں مسجد کو وقف کریں مسافر خانہ بنائیں قرآن شریف وقف کریں تو یہ مالی عبادتیں ہیں تو یہ مال کے ذریعے جتنی عبادتیں ہوتی ہیں یہ عبادات جو اچھی اچھی عبادتیں ہیں یہ سب کس کے لیے مخصوص ہونی چاہیے اللہ کے لیے کسی اور کے لیے کوئی مالی عبادت نہ کرو اور کسی اور کے لیے حضرت صوفی عبد الحمید صاحب سواتی رحمت اللہ علیہ معارف اپنی, معالم اپنی تفسیر میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ لوگ شرک بھی عجیب عجیب طرح سے کرتے ہیں فرماتے ہیں ایک دفعہ میں رجب کے مہینے میں ٹانگے میں بیٹھا ٹانگا یعنی گھوڑا گاڑی تو اس میں کوئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بہترین بکرا لے کر تو ان سے باتیں کرنے لگے اور بھی سوار تھے ہم نے ان سے پوچھا یہ بکرا لے کے کہاں جا رہے ہیں اس کی قربانی کرنے جا رہا قربانی قربانی تو سلیجا میں ہوتی ہے تو رجب کا مہینہ ہے رجب میں کیسی قربانی اور انہوں نے جی داتا صاحب کے مزار پر قربانی کر رہا داتا صاحب کے مزار پر ہاں داتا صاحب کے نام کی قربانی تو اب یہ قربانی جو بکرا ہو رہا ہے جو قربانی میں ہوتی ہے اللہ کے لیے ہوتی ہے اور اللہ کے کہنے کی وجہ سے اللہ کے نام پر قربانی کی جاتی ہے تو کسی بزرگ کے نام پر کسی بزرگ کی وجہ سے قربانی کرنا یہ بھی ایک طرح کا شرک کا شائبہ ہے اس کے اندر اس کو منع کیا گیا کہ کوئی بھی مالی عبادت کسی دوسرے کے لیے نہ کرو مالی عبادت ساری کس کے لیے ہونی چاہیے اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور غیروں کو دیکھتے ہیں کہ مندر کے اوپر وہ رکھ کر جاتے ہیں پلاؤ رکھتے ہیں زردہ رکھتے ہیں سوجی رکھتے ہیں میٹھی میٹھے کھانے رکھتے ہیں مکھیاں آتی ہیں کھا جاتی ہیں چوہے آ کے کھا جاتے ہیں تو یہ مالی عبادتیں ہیں تو بدھ کے لیے مندر کے لیے اس کے لیے کسی اور سمجھیے کہ اس کے لیے نہیں ہونی چاہیے جتنی بھی مالی عبادتیں ہیں وہ ساری کس کے لیے ہیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے تو یہ اتحیات و لاہ و وہ طیبات و تینوں قسم کی عبادتیں آ زبان سے جو عبادتیں ہوتی ہیں پاکیاں بیان کرنا تصویر تحمید پریز یہ بھی اللہ کے لیے بدن سے جو عبادتیں ہی ہوتی ہیں روکو سدہ طواف اور سمجھیے کہ آنا جانا جتنی بھی عبادتیں وہ بھی اللہ کے لیے اور مال سے جتنی عبادتیں ہوتی ہیں وہ بھی سب اس کے لیے ہیں اللہ کے لیے مخصوص ہیں مسلمان کو چاہیے کہ ہر اچھی اچھی عبادت اللہ کے لیے کرے اس کی اس میں ترغیب ہو رہی ہے اور ہم اللہ کے سامنے اس کا اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ آپ ایک ہیں آپ اکیلے ہیں آپ ہمارے معبود ہیں اور ہماری ہر قسم کی عبادتیں آپ کے لیے ہی ہوں گی جب اللہ کی اس میں تعریف ہو گئی اللہ کے سامنے اپنی آجزی اور اپنا اخلاص ظاہر کر دیا تو اس اسی بعد اب آگے کہا السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہو یوں کہو کہ پیغمبر آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں یہ بولو السلام علیکہ ایوہ النبی اللہ موتیوی رحمت اللہ علیہ کے اصل میں جب اللہ رب العزت والجلال کے بارگاہ میں پہنچے اور وہاں اللہ کو یاد کیا ہم نے اور اللہ کے لئے ساری حمد ستائش عبادات کو مخصوص کر دیا تو ہمیں پتا چلا کہ بھئی یہ سب طریقہ ہم کو کس نے سکھایا ہم کو کس نے بتایا کہ یہ عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور اللہ کے لیے اخلاص کرنا چاہیے یہ ہم کو تعلیم دینے والے کون ہیں پیغمبر تو اس لیے اب آگے پیغمبر کو یاد کیا اور ان کو کہا کہ پیغمبر چونکہ آپ کی برکت سے ہم کو یہ نعمتیں ملی ہیں یہ نمازیں یہ روزے یہ زکوۃ یہ حج یہ سمجھیے عبادات اور اخلاص اور توحید یہ آپ کی برکت سے ملی ہیں اس لیے ہم آپ کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں پیغمبر آپ کی خدمت میں بھی اللہ کی طرف سے سلامتی اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں ہوں اللہ پر سلامتی اور پیس ناسل نازل کرے آپ ہمیشہ پیس اور سکون اور تمام اور چین اور سکون کے ساتھ رہیں آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے کوئی غم نہ آئے کوئی پریشانی نہ آئے اللہ آپ کو سکون کے ساتھ رکھے یہ ہم پیغمبر کو دعا دیتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبی اور رحمت اللہ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ کے اوپر رحمت کے معنی مہربانی مہربانی یہ دل کی نرمی کا نتیجہ ہے دل نرم ہوتا ہے تو آدمی کسی پر مہربانی کرتا ہے تو اس لیے لیکن پھر آگے جب کسی پر مہربانی کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے اس کو انعام دیتا ہے جس پر مہربانی کی اس پر انعام کیا اکرام کیا اس کو جزاک اللہ کہا اس کے لیے کوئی ہدیہ ودیہ پیش کیا اس کی خدمت میں یہ مہربانی کا اثر اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے تو یہاں اللہ کی رحمت آئی تو اس سے مراد یہ نہیں اللہ کا دل نرم ہو جائے بلکہ اس کے مراد اللہ کا دل والے نہیں ہیں اللہ رب العزت کے لیے دل کو ثابت کرنا صحیح نہیں تو مخلوق کے لیے ہوتی ہے تو اس لیے مراد یہاں اللہ کی رحمت سے اللہ کی انعامات اللہ کا اکرام اللہ کا اعزاز اور اللہ آپ کو خوب نعمتوں سے نوازے اور آپ پر اپنی مہربانیاں اور شفقتیں اور سمجھیے کہ رحمت جو ہے اس کو نازل کرے اور وہ اللہ کی طرف سے برکتیں آپ کے اوپر آئیں برکات یہ جمع ہے برکت کی برکت کی کیا ہے حضرت شیخ صاحب دامت برکات نے فرمایا بہت مختصر لفظ میں برکت کے معنی بیان کیے فرمایا ثبوت الخل فی فش کسی بھی چیز میں اللہ کی طرف سے خیر کا آ جانا یہ اس کی برکت ہے زندگی میں برکت جی اور اعمال میں برکت جان میں برکت مال میں برکت اولاد میں برکت گاڑی میں برکت گھر میں برکت اور انکم میں برکت بینک بیلنس میں برکت ہر چیز میں برکت کپڑے میں برکت چشمے میں برکت قلم کے اندر برکت کھانے میں برکت پینے میں برکت یعنی اس چیز میں جو خیر ہے وہ اس میں آ جائے یہ اس کی برکت ہے اللہ ہماری زندگیوں میں برکت نصیب فرمائے ہمارے نیک امال میں اللہ برکت دے خوب کثرت سے عمل کرنے کی بھی توفیق دے اللہ قبول بھی کرے یہ اس کی برکت ہے اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بھائی رزق اور زندگی میں برکت اصل ہے کثرت اصل نہیں کثرت کی معنی بہت زیادہ ہونا یہ اصل نہیں ہے برکت اصل ہے بعضوں کے پاس بہت کثیر انکم ہوتی ہے لیکن پھر بھی ان کو بل بھرنے میں پرابلم پڑتے ہیں اور بعضوں کی انکم تھوڑی ہوتی ہے مگر اس میں اتنی برکت ہوتی ہے سارے خرچے ان کے پورے ہو جاتے ہیں اور پھر بھی بچتے ہیں بہت چین سکون سے وہ زندگی گزارتے ہیں تو انسان کی سمجھئے مال میں جان میں اولاد میں عزت میں آبرو میں اللہ برکت دے دیں یعنی اس میں خیر آ جائے اس کو کہتے ہیں برکت اور یہ سمجھ یہ سمجھیے کہ ہے اللہ طیبی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کے یہی معنی بیان کی وہیں وہی سے وہ کہتے ہیں برکا کہتے ہیں کو اس لیے کہ اس میں پانی بہت زیادہ جم جاتا ہے تو کثیر پانی اس میں آ جاتا ہے تو اس کو عربی زبان میں البرکہ کہتے ہیں اور اسی طرح مبارک اور برکات کا لفظ اور چیزوں کے لیے بھی لیا جاتا ہے بہن حال السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکات پیغمبر آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی اور پیس بھی اترے اور اللہ کی رحمتیں اور انعامات کی بارش بھی آپ پر ہو اور اللہ ہر قسم کی برکت آپ کو نصیب فرمائے اور اللہ نے حضور کو بہت برکت دی حضور کی زندگی میں برکت دیکھو حضور نے چھوٹے مختصر عرصے میں کتنا بڑا کام کر دیا تیئیس سال میں حضور کی نبوت کے صرف ٹوئنٹی تھری ہیں اس میں حضور نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دے دیا جا جو حضرت نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال میں بھی نہیں کر سکے حضرت نو علیہ السلام پر ایمان لانے والے صرف اسی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بے شمار ملینس اور بلینس یہ حضور کی برکت ہے دعوت کے اندر برکت کام میں برقت حضور کے وقت میں برکت تھوڑے وقت میں حضور کتنا کام کر لیتے تھے حضور توج کے لیے کھڑے ہوتے تھے تھوڑے وقت میں کتنی صورتیں پڑ جاتے تھے تو حضور کی ہر چیز میں برکت کھانے پینے میں برکت دو لک میں کھا لی اس میں برکت اور حضور کی ہاں ایک پیا دودھ آ اس میں برکت سارا مجمع جو ہے اس دودھ سے پی رہا ہے ایک بکری زبا کی تو اس ایک بکری کی کلیجی سے 300 سو آدمی کھا رہے ہیں تو یہ حضور کے لیے برکت ہی برکت کھانے پینے میں جان میں مال میں وقت میں اعمال میں امت میں اور ہر چیز میں برکت اسی لئے مفسرین نے لکھا اِنَّا آتَيْنَا کَلْ قَوْسَر ہم نے آپ کو قوصر دی ہے تمہاں قوصر کی عموماً تفسیر کرتے ہیں حوزِ قوصر کہ قیامت کے دن حضور کو حوض کوثر ملنے والا ہے تو وہاں مبصر لکھتے ہیں کہ صرف حوض کوثر نہیں القوسر کے معنی الخیر القصیر کہ آپ کو ہر قسم کی خیر کثیر دی ہے آپ کا نام بھی بہت عمدہ اور آپ کی خصال اور آپ کے اخلاق اور آداب بھی بہت عمدہ اور آپ کی امت بھی بہت اچھی اور بہت زیادہ اور سمجھیے کہ ہر چیز میں آپ کی حادث آپ کا قرآن آپ کے ملفوظات اور یہ ہر چیز میں برکت ہی برکت کثرت ہی کسرت ہی تو ہم نے آپ کو الخیر الکثیر دی ہے یہ وہاں تفسیر کی اور اسی خیر الکثیر کا ایک جز وہ حوض کوثر بھی ہے کہ اس حوض کوثر میں بہت کثیر پانی ہوگا اور آپ کی بے شمار امت آئے گی اور وہاں سے پیے گی اس لیے القوسر کی تفسیر کو عام کیا جائے بجائے صرف حوض کوثر کے ساتھ مخصوص کرنے کے تو یہاں و رحمت اللہ و برکاتہ پیغمبر آپ پر اللہ کی ہر قسم کی برکتیں اور رحمتیں اور سلامتیان نازل ہوں جب پیغمبر کو یاد کر لیا تو اس کے بعد اب کہا کہ اپنے لیے بھی دعا کر لو کہ دو السلام علینا والبادہ صحین اللہ ہمارے اوپر بھی سلامتیاں نازل کرے کہو آمین. آمین. اللہ ہمیں سلامتی سے رکھے سکون سے پیس کے ساتھ اچین سے امن کے ساتھ اللہ ہمیں رکھے کہ زندگی اسموتھلی گزرتی جائے مصیبتوں سے بیماریوں سے بلاؤں سے پریشانیوں سے آفتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے یہ سلامتی ہے تو ہر وقت نماز میں ہم تو پانچ ٹائم دعا کرتے ہیں لیکن ہم دھیان نہیں دیتے کبھی کبھی السلام و پڑھتے ہوئے دھیان دے دیں تو یہ بھی ایک دعا ہو جائے گی کہ اللہ تو ہمارے اوپر سلامتی نازل کر ہم سے مانگ رہے ہیں سلامتی تو ہمارے اوپر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی حاصل ہو اور وہ اللہ عباد اللہ اللہ کے تمام نیک بندوں پر تمام نیک بندوں میں آ, کون آگے فرشتے بھی جبریل, میکائل, یہ بھی اللہ کے نیک بندے ہیں اور دنیا کے اندر جتنے نیک بندے پیچھے گزرے ہیں وہ بھی آگے تمام پیغمبر حضرات تمام اولیاء کرام اور پیچھے آدم علیہ السلام تک جتنے نیک بندے آئے وہ سب بھی آگے اور اس وقت جتنے روئے زمین پر موجود ہیں وہ بھی آگے جو دین کے لیے محنت کر رہے ہیں چاہے دعوت و تبلیغ میں اللہ کے رستے میں نکلے ہوئے ہیں چاہے مدرسے چلا رہے ہیں چاہے خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں چاہے اور نصیحت کا کام کر رہے ہیں چاہے اللہ کے لیے اپنی جان قربان کر رہے ہیں چاہے کسی بھی لائن سے کوئی سوسائٹی کوئی کمیونٹی اور کوئی ہاسپٹل کا رفاہی کام کوئی بھی خیر کا کام کر رہا ہو کوئی بھی اللہ کا نیک صالح بندہ ہو اس کے لیے ہم یہاں دعا کر رہے ہیں کہ عباد اللہ صالح اور کبھی کبھی اس کو پڑھتے ہوئے یہ بھی نیت کر لیں خاص طور پر جب ہم چالیس حدیثیں پڑھتے ہیں اس میں جب یہ لفظ آئے تو کسی مخصوص شخص کی نیت کرنا ہو تو اس کی بھی نیت کر سکتے ہیں کہ اگر ان کے اوپر ہم کو احساس ہو کے ان پر کوئی پریشانی آ رہی ہے تو دل دل میں ان کی بھی نیت کر لیں السلام علینا والا عباد اللہ الصالحین عین نیت کر لیں ہمارے حضرت کے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو ہمارے والد صاحب کے اوپر سلامتی نازل ہو اور ہمارے اساتذہ کے اوپر ہو اور اس طرح سے کسی بھی نیک بندے کے کوئی کار خیر میں مشغول ہو اور بے کو کوئی رکاوٹیں آ رہی ہوں تو اس وقت نیت کر لیں کہ اللہ ان سب نیک صالح بندوں پر تو سلامتی نازل کر تو ان کے اوپر وہ دعا دعوت پہنچ جائے گی وہ دعا ان کو لگ جائے گی یہ کہا کہ جب تم یہ کہو گے السلام وعلینا اور وعلی عباد اللہ الصالحین تو اسا وكل عبد اللہ صالح في السماء والارض اللہ آسمان زمین میں کوئی بھی نیک بندہ اللہ کا ہوا تو اس پر وہ سلامتی پہنچ جائے گی اور لگ جائے گی اگے پھر کلمہ شہادت پڑھو اشهد ان لا اله الا اللہ واشهد ان محمدن عبدہ ورسولو میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں میں گواہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں یہ کہہ دو اور اس طرح سے اتحیات پڑھا کرو یہ حضور نے سکھایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک حدیث میں کہتے ہیں علمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد کفی بین کفی ہے قال اذا صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو تشہد سکھایا اس طرح کے میری ہتھیلی حضور کی دو ہتھیلیوں کے بیچ میں تھی یعنی میں حضور کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھا جیسے کوئی بزرگ کسی کی بیعت لیں اور کسی سے بیت لیں تو اس وقت اس کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہیں اور اس کو بیعت کے کلیمات کہلواتے ہیں تو اسی طرح میں بھی حضور کے دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے تھا اور حضور نے مجھے تشہر سکھایا ایک اور حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بٹھا کر تشہد اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن پاک کی کوئی صورت یاد کراتے ہوں اور سکھاتے ہوں اور اس کے کلمات کے اوپر خوب دھیان دیتے تھے حضور اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب کسی کو یہ تشہود سکھاتے تھے تو اس میں الفاظ کے ساتھ بہت پرٹیکولر رہتے تھے چنانچہ ایک جگہ اللہ عینی نے نقل کی کہ وہ کسی کو یہ تشور سکھا رہے تھے تو اس نے تو کہ یہ تو میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ اکیلے ہیں اور اللہ کا کوئی شریک نہیں لیکن دیکھو حضور نے ہم کو یہاں وحد اللہ شریق نہیں پڑھایا تھا حضور نے صرف اشد اللہ اللہ الا اللہ پڑھایا تھا اس لیے تم وہی پڑھو تو اس نے یاد کرتے ہوئے پھر کہا اشد الہ اللہ اللہ الاح آگے ہے محمد رسول کہہ دیا ان محمد ابدو رسول اشد کا لفظ کھا گیا تو عبداللہ مسود نے کہا نہیں, نہیں حضور نے پڑھایا تھا وہ اشہد محمد رسول تو تم بھی یہی کہ ایک ایک لفظ جیسا حضور نے پڑھایا تھا ویسا ہی سکھاتے تھے اس لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تشہود کے کلمات میں یہی کلمات افضل ہیں اگر اگرچہ دوسرے کلمات منقول ہیں وہ بھی جائز ہیں لیکن افضل کلمات یہ ہی ہیں کیونکہ یہ عبداللہ مسور رضی اللہ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف میں ہی نہیں سیاح سےitta میں ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ بہت کم روایتیں ایسی ہیں جو بخاری مسلم ترمذی نسائی ابن ماجہ ابو سب میں سیم الفاظ کے ساتھ آتی ہوں۔ کئی نہ کہیں کچھ نہ کوئی لفظ میں فرق تو ہوتا ہے۔ تھوڑی حدیثیں ایسی ہیں کہ سب الفاظ سیم ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ پوری حدیث کے شروع سے لے کر اخیر تک عبداللہ ابن مسعود سے یہ الفاظ 6 کی 6 کتابوں میں اسی طرح سے منقول ہیں۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تشہد عبداللہ ابن کو ترجیح دی اور اس کو ویسے یہاں اور بھی تشہد ہیں ایک تشعود ابن عباس والا ہے ایک تشعود ابو مسل اشاری والا ہے ایک تشعود حضرت جابر والا ہے اس کے کلما تھوڑے تھوڑے مختلف ہیں ابن عباس والا تشہد ہے المبارکات الصلوات الطیبات طیبات سلام العلی کا نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام العلّہ والا اباد اللہ تو اس کو امام شافی رحمت اللہ علیہ نے راجے کہا انہوں نے کہا کہ اس کو پڑھا کرو کیونکہ اس میں المبارکات کا لفظ زائد ہے اتحیات المبارکات الصلوات الطیبات تو انہوں نے مبارکات کے لفظ کے اضافے کی وجہ سے اس کو ترجیح دی انہوں نے کہا باقی بھی جائز ہیں یہ ہے کیونکہ قرآن میں تہیتم مبارکتا طیبہ تو وہاں مبارکت کا لفظ ہے اس لیے انہوں نے راجے کہا لیکن امام صاحب رحمت اللہ نے فرمایا اس کے اندر واو حرف عطف نہیں ہے اتحیات المبارکات الصلوات الطیبہ ہے تو وہ تو چاروں مل کے ایک ہی چیز ہوئی اور یہاں اس مسعود میں واو حرف و ویباتو تو یہ تین الگ الگ چیزیں ہو گئی کہ تیار کچھ اور ہیں سلوات کچھ اور ہیں اور طیبات کچھ اور ہیں اس لیے امام صاحب نے کا یہ راجے ہے نیز اس میں سلام علینا والا عباد اللہ صاحب علی فلام کے بغیر ہے اس میں ہے علی فلام کے ساتھ سلام و اور وہاں ہے سلام علینا تو سلام العلّ کا نبی نبیو سلام تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ السلام و علی فلام کے ساتھ معرف باللام جو ہے اس کے اندر زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے وہ زیادہ بہتر لفظ ہے بنسبت نکے صرف سلام العلیہ کا کے تو اس لیے امام صاحب نے اس کو راجی کہا اسی طرح تشعود ابو مسل اشاری میں ذرا سا الفظی فرق ہے اس کو دوسرے امام نے اختیار کیا لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس کو ترجیح دی ہے غالباً امام احمد بھی اس کے قائل ہیں امام بخار بھی اس کے قائل ہیں اسی لیے اس کو لائے ہیں دوسرے تشعود نے نہیں لیے ہیں یا بہرحال یہاں نہیں پیش کیا ہے اگے سمجھ لیجئے کہ ہے لیکن اس جگہ انہوں نے تشہود کے باب میں اسی کو پیش کیا ہے اس لیے یہی راج ہے ویسے یہ تو سمجھ لیجئے کہ ہو گیا کون سا تشہد افضل اور ویسے وہ بھی بات جو کہہ دی کہ تشہد پڑھنے کا حکم کیا ہے ہمارے یہاں تشہد پڑھنا دونوں قادوں کے اندر واجب ہے اگر چھوٹ جائے تو سجدے سہو سے اس کا تدارک ہو سکتا ہے دوسرے ایمہ کے یہاں کسی نے کہا مسنون ہے کسی نے کہا فرض ہے بہرحال وہ اختلاف ایمہ کا ہم نے کا قول بیان کر دیا تو یہ تشہد کی بحث ہوئی آگے پھر امام بخاری تشہود کے بعد باب الدعاء قبل السلام سلام سے پہلے دعا کرنے کا باب بیان فرما رہے ہیں لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھول گئے دروش شریف کو دروش شریف کو یہاں پیش نہیں کیا ہے اور اسی لئے وہاں پر فقہہ لکھتے ہیں کہ کوئی یہ کہے کہ صرف بخاری شریف پر ہی عمل کرو تو وہ اس کے لیے سمجھیے مشکل ہے کیونکہ بخاری شریف میں بہت سی چیزیں نہیں بھی ہیں جیسے یہ تدری شریف کا مسئلہ اس لیے انہوں نے کہا کہ سمجھیے کہ امام بخاری نے اس کو مس آؤٹ کر دیا ہے کیوں مس آؤٹ کیا ہے اللہ بہتر جانے ویسے انہوں نے جلد سانی میں کتاب و دعوات میں میں شریف کی حدیث پیش کی ہے لیکن یہاں جب دروش شریف کی ترتیب بیان کر رہے ہیں تو یہ تشود آ گیا اور تشود کے بعد امام بخاری سیدھے دعا کے اوپر چلے گئے ہیں اس لیے آئندہ صفحے پر آئندہ باب میں دعا کا چیپٹر بیان ہوگا اس کو انشاءاللہ اللہ نیکسٹ ویک پڑھ لیں گے اللہ پاک ہمارا پڑھنا کہنا سننا کم ہوگا ہاتھ اٹھا کر جب یہاں پر اکبر تو, تو ہو جائے گی اس کی لیکن سنت کے خلاف ہوگی سنت طریقہ یہ کہ ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ باندھتے ہوئے کرے اللہ اکبر <تصور> <تصور> اگر اگر اگر کسی نے ایسا کیا یوں کر کے ہاتھ باندھ اللہ اکبر نماز ہو جائے گی اس کی پہلے ہاتھ باندھ کر یا اگر کسی نے یوں ہاتھ اٹھائے رکھے اللہ اکبر پھر ہاتھ باندھے تو سب طریقے درست ہیں نماز تو ہو جائے گی مصنون طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ اٹھائے کان تک اور تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ باندھے اللہ اکبر تاریخ میں حرج نہیں, نہیں, نہیں ہوگا جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے حرج نہیں ہوگا پھر بھی میں ڈبل چیک کر کے بتا دوں گا سے ویسے اس جگہ پر جہاں وہ باب آیا تھا اس وقت میں نے اس کی تفصیل بیان کی تھی ہر بات مجھے بھی یاد نہیں رہتی میں بھی بھول جاؤں دیکھتا ہوں میں نے اس میں لکھا ہو تو آپ کو بتا دوں ہاں جی بسم اللہ جہاں سے نماز شروع ہو رہی ہے ہر بات لکھتی بھی نہیں ہے بعض مرتبہ لکھنے کا ٹائم بھی نہیں ملتا ہے صرف دیکھ کر کے آ جاتے ہیں بیان کر دیتے ہیں نہیں جی نہیں اس میں نہیں کیا بو ہے دیکھ کے بتا دیں گے ان شاء رف الدین بعد فصلات ماقر و بہادر تقبیر رف الدین ادا قبرا وہ اذا رقا و ادا رفا رف الدین کی تقبیر مال افتتاحی سوان افتتاح کہتے ہوئے رف دین کرنا اس کی ذیل میں ہونا چاہیے ہائی لکھا ہوا ہے حنفیہ کہتے ہیں یر ثم سم یو ہاتھ پہلے اٹھا لے پھر تقبیر کہے جمور کہتے ہیں یر و یوکبر مقار یعنی اوپر اٹھاتا ہوا تکبیر کہے اللہ اکبر یعنی اٹھاتے ہوئے اور باندھتے ہوئے دونوں حالت میں تکبیر اس کی جاری رہے یہ افضل طریقہ ہے بس اس میں صرف اتنا دو قول لکھے ہیں حینفیہ کہیں ہاتھ پہلے اٹھا کر کے ریڈی ہو جائے جب یہاں کان اٹھایا تک ہاتھ اٹھا لیے پھر اللہ اکبر کہہ کر باندھے اور دوسروں کی یہاں اٹھاتے ہوئے تقبیر اللہ اکبر یہ دوسروں کی یہاں طریقہ ہے ایسے اس میں مکرو وکرو نہیں ہے اس میں پھر حکمتیں لکھی ہیں کہ اٹھانے میں حکمت کیا ہے وہ بیان کر دی تھی ہم نے بہرے کو بتانے کے لیے اپنا اطاعت اور انقیات ظاہر کرنے کے لیے دنیا کو پیچھے پھینکنے کے لیے اور سمجھیے کہ اپنے اور اللہ کے درمیان حجاب کو ختم کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے بس یہ لکھا ہے سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا لك الحمد حمدا دائما ولك شكر شكرا دائما اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض سيدنا محمد تسلیم اللہ علام اللہ فضل <سؤال> ودم سے ہم سب کی پوری پوری مغفرت بخش فرما ہم میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما گھروں پر جو مائیں بہن معذورین بیمارک مجل میں دعا میں ہمارے ساتھ شریک ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرما اللہ ہمارے تمام مرحمین کی فرما اللہ تمام ورخمین کی مففرت فرما اللہ تمام ورحمین کی مفرت فرما اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما مقروضوں کو قرضوں سے چھٹکارا نصیف رما بے اولادوں کو نیک سالیہ اولاد نصیف فرما شادیوں میں رکاوٹ دور فرما جن کے پاس روزگار نہیں ہے جاب نہیں ہے بےچارے کریئر کرنج میں پریشانی میں پھنسے ان کی مدد و نصرت فرما اللہ ان کے لیے اپنے خزانے غیر سے رسک کے اسباب مہیا فرما ان کی ضرورت پوری فرما اللہ جن کی جو بھی پریشانی ہے جانتے ہیں آپ دور کر سکتے ہیں اللہ ہم کو ہر طرح سے سلامتی اور پیس اور سکون اور رحمت اور برکت نصیب فرما اللہ ہماری ٹوٹی پوٹی دعائیں قبول فرما اللہ ہمیں اپنے دین کے ساتھ صحیح لگاؤ نصیب فرما اپنی ذات کے ساتھ صحیح تعلق عطا فرما اپنی مار وط انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق عطا فرما اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچائیش نصیب فرما سنتوں سے محبت عطا فرما سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے یہاں اٹھنا بیٹھنا کہنا سننا قبول فرما ہر طرح سے اللہ تیرے دین کی خدمت کے لیے ہماری صلاحیتوں کو قبول فرما اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما اللہ حاضرین مجلس مجلے شرکاء دعا میں سے جس کے دل میں جو جائز مقصد ہے نیک تمنا مرادیں ہیں اللہ تمام دلی مرادوں کو پورا فرما ہمارے ساتھ ہر طرح سے اللہ رحم اور کرم اور عفو اور کا معاملہ فرما ہم کو دنیا کی بھی ہر خیر اور بلائی نصیب فرما اور آخرت کی بھی ہر خیر اور ہر بلائی نصیب فرما اور ہر قسم کی شر اور مصیبت برائی سے اللہ ہمارے حفاظت فرما ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرما تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جو بلائیاں مانگی ہیں وہ سب ہمیں نصیب فرما اور جن برائیوں سے پناہ مانگی ہے ان سے ہمیں اپنی پناہ نصیب فرما ہمیں اپنی محبت نصیب فرما اپنے نبی کی محبت عطا فرما اپنے مشائق اور علماء اور صلیحا اور الحل اللہ کی محبت نصیب فرما سرات مستقیم پر مرتے دم تک استقامت عطا فرما اور آخری گھڑیاں آئیں تو کلمہ ایمان والی اچھی موت نصیح فرما اور بری موت سے حفاظت فرما اپنے مشائق کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما قیامت کے روز انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرما اور انہی کے ساتھ جنت الفردوس میں ہم سب کو یا اللہ ٹھکانا نصیح فرما تو قبل من سمی العلیم و تب علینا طب الرحیم وصلی اللہ عملیٰ محمد والی وصحب یزمعین سبحان دریف پڑھنے والے ہم بہت دور سے سفر کر کے آئے ہیں